نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن بئی و نتوکل و لئے و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجیات عامالنا من یهده الله فلا مدل له ومن من فلا خادی لہ و نشاهد اللہ الہ الا اللہ وحده وحده وحده لا شریک لہ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 بے رحمت بزرگانے دین فرماتے ہیں جب چار قسم کے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نہیں کہتا مولہ دیتا ہے پہلے حق پر چلنے والے ہوں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 اور ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہمارا پٹواری ہے ایک بیگہ زمین تھی اس نے مربع زمین کا دیا ایک ہمارا رشتہ دار ہے کانو اس نے چالیس بیگھہ آب زمین لیا ہے نہر اور سڑک پر جو لاکھ روپے بیگھہ کی ہے اور کئی اس کے پلاٹ ہیں ارے ملازمت سے پہلے روٹی نصیب نہیں تھی اب اس کے مربے ہیں ہاں ادھر نہیں جاتی بصیرت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 قرآن کیا کہتا ہے وہ ملم یاحکم بیمان ضل اللہ حفا کام القا فرون وہ ملم یاحکم بیمان ضل اللہ حفا کا حملفا سے ملم یاحکم بیمان ضل اللہ حفا کا مون یہ آخری درجہ ہے کہ خدا بادشاہی دے پھر خدا قرآن پر خدا کے رسول کے حکم پر حکم نہ مانے کیونکہ حاکم وہی ہے جو حاکم الحاکمین کو حاکم مانتا ہے ارے جو اللہ کو حاکم نہیں مانتا وہ چوہا تو ہو سکتا ہے ظالم فاسب کافر ہو سکتا ہے حاکم نہیں ہو سکتا اب قرآن کو قرآن پر سولہ ایم پیو لگاؤ گے کیا لگاؤ گے تم تو کہتے ہو ہمارے خلاف نہ بولے قرآن تمہیں ظالم کہہ رہا ہے کافر کہہ رہا ہے اور فاصب کہہ رہا ہے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 حملہ اورمت تو یہ ہمارا اسلام ہے کیا ان کو یقین تھا کہ ہم یہ فوج سے جیت کر اسلام پھیلا لیں گے ایمان سے کہو بھائی ارے پستول والا تو ریفل کے والے کے اٹھا کر پستول والا بھاگ پڑے مارنے کے لیے اس جیسا بھی کوئی بے وقوف ہوگا ارے ہم ہاں تمہارے پانچ چھ ہزار تلواریں تمہارے پاس کلاشن کو بھی ہوگی رائفلیں ادھر دس لاکھ فوج ہے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 بھی کون کون سے دفے ہیں وہی دیکھ کر کتابوں پر چیش پر لگا دیے ارے ظالم جھوٹے پرچے دے رہے ہو تم لعنت اللہ القاض بین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تم نے چشتی کو جیل میں بٹھایا اور اپنے لیے خدا کی لعنت خرید کی ایسے شریف آدمی سے ارے جب تک کوئی جانی مالی کسی سے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 اس کے وہ راضی ہوں گے نقطے کی بات بھائی ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے قتل تو کر دیا اور کیا کہ اس لیے تبلیغ سے جو ہے باتل قتل ہو جاتا ہے پھر بند بھی کر دو تو باتل والے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے تو باطل والے کب راضی ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے باطل کو تم نے قتل کر دیا ہے جال کو جا الباطل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 Oh, my God.